السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القساس في القتل صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں اے ایمان والوں کتبہ عالیہ کو ساس لینا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے پہلے پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بڑا قتل کرتا تو وہ بچ جاتا اگر کوئی عام بیچارہ غریب کسی کو قتل کر دیتا تو اسے بھی قتل کر دیا جاتا اللہ فرماتے ہیں عدل سے کام لو ہر کام میں ہر بات میں عدل ہونا چاہیے تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے لازمی بدلہ لو الحر بالحر عدل کے ساتھ کام لینا ہے آزاد بدلے آزاد کے غلام بدل غلام کے عورت بدلے عورت کے کسی آزاد نے کسی آزاد کو قتل کیا اسے بھی قتل کرو کسی غلام نے کسی غلام کا قتل کیا اسے بھی قتل کرو کسی عورت نے کسی عورت کا قتل کیا اسے بھی قتل کرو ہاں البتہ اگر مقتول اراسا قاتل کو معاف کر دیتے ہیں یا تو بالکل معاف کر دیتے ہیں یا پھر اسے قتل نہیں کرتے بلکہ دیت لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تخفیف رکھی ہے لیکن اگر کوئی مقتول کا کوئی وارث پہلے معاف کر دے یا دیت لے لے بعد میں پھر قتل کر دے تو یہ سرا سرز آتی ہے اللہ فرماتے ہیں والکم اور تمہارے لیے فلقساس ہی اس کساس میں حیات ان زندگی ہے یعنی اگر تم شرع احکامات کو اپنے اوپر اپنے ملک میں نافذ کرو گے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹا جائے گا ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا جیسا کس نے کسی نے کسی پہ ظلم کیا ویسے ہی اسے بدلا دیا جائے گا اگر تم ایسے کرو گے تو اسی میں زندگی ہے کیسے زندگی ہے اس میں ظاہر بات ہے جب شرع احکامات ملک میں نافذ ہوں گے شرعی ماحول ہوگا تو قاتل قتل کرنے والے کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے اسے قتل کیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا اس لیے ضرور وہ قتل کرنے سے بچے گا یہ حکمت ہے اس میں اس طرح زندگی ہے کہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایو الدینہ اے وہ لوگوں جو امن و ایمان لائے قطبہ فرض کر دیا گیا ہے علیکم کم تم پر الکی برابر کا بدلہ لینا فلقتلا مقتولوں میں الحر آزاد بالحر بدل آزاد کے والعبد اور غلام بالعبد بدل غلام کے ولاًا اور عورت بالعنسا بدر عورت کے فمن پھر جو شخص اوفی الحو معاف کر دیا گیا اسے من اخی ہی اس کے بھائی کی طرف سے بھائی سے مراد جو مرنے والا ہے جسے قتل کیا تھا اس کا ولی ہے اس کے وارث ہیں کہتے اگر اللہ تعالیٰ فرماتے اگر مرنے والے کے قتل جسے قتل کیا گیا تھا اس کے براساں نے اسے معاف کر دیا شیین کچھ فتی باون تو پیروی کرنی ہے بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ وہ ادا اور ادا کرنا ہے اللہی اس کی طرف بھی احسان اچھائی کے ساتھ رالکہ یہ تخفیفن تخفیف ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے فمن پھر جس شخص نے اطادہ زیادتی کی بعد ضالکا اس کے بعد فلا ہو تو اس کے لیے عذابن عذاب العذاب ہے علیم دردناک والم اور تمہارے لیے فلقی برابر کا بدلہ لینے میں حیات زندگی ہے یا الی الالباب اے عقل والو لعلکم تاکہ تم تتکون بچو کس کس چیز سے بچو قتل و غارت سے بچو صدق اللہ العظیم